وہ وقت ہمیں بہو بھی یاد ہے کہ جس وقت مناظر اسلام حضرت اللّامہ مولانا امین صفدر اوکاڑوی صاحب سب کے دو رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تو علامہ علی شر حیدری صاحب مدز الحم جنازے میں موجود تھے تو شاید آپ میں سے بھی کئی احباب اس جنازے میں موجود ہوں گے جنازے کے موقع پر وہاں بڑے بڑے اکابرین نے شرکت کی مولانا علی شیر حیدری صاحب کو جب دعوت دی گئی تو مولانا حیدری صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے مولانا کافی دیر مائک پہ کھڑے رہے اور سوچتے سوچتے مولانا یوں ہاتھ ہلا کر واپس چلے گئے کہ میرا دم گھٹا جا رہا ہے مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں جا رہا میں کیا کہوں اور مولانا امین سفدر کاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جست کے سر کے حصے کی جانب ان گناگار آنکھوں نے دیکھا کہ علامہ علی شہر حیدری جیسا مناظر اور وکیل اس نموس صحابہ ان کے سر کے پاس بیٹھ کر رویا کہ امین صفدر الکاڑوی صاحب جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو میں یہاں آیا کرتا تھا اب میں کس کے پاس جاؤں گا ان کے جانے کے بعد ایک ایسا خلا پڑا جس خلا کا پر ہونا ناممکنات میں سے تھا اور ہمارے مسلک کے وہ احباب علماء دیوبند مکتبہ فکر کے وہ احباب جن سے اپنے علاقہ میں اپنے گاؤں میں اپنی بستی میں اپنی مسجد میں کسی نہ کسی علاقہ میں گستاخ صحابہ اور گستاخ امام اعظم ابو حنیفہ سے جب کہیں ٹکراؤ ہوتا تو وہ پریشان ہوتے کہ پہلے تو حضرت اکاڑوی صاحب موجود تھے اب اس بات کا جواب کون دے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر بھی آپ کو اور مجھے مایوس نہیں کیا. کیا وہ شخصیت جو کبھی کشمیر اور افغانستان کے محاذوں پر ایک جرنیل کی مانت اپنا کردار ادا کرتی رہی میں یوں کہوں گا کہ وہ استاد المجاہدین بھی ہیں وہ امام المجاہدین بھی ہیں وہ علم و عمل کے بہرے بے قرآن سمندر بھی ہیں وہ بیک وقت محاذوں کے مجاہد بھی ہیں اور وہ بیک وقت استاد ال بھی ہیں اور وہ اسی وقت میں ایک مناظر بھی ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے وہ محاذ پہ نظر آتے ہیں کبھی کشمیر میں کبھی افغانستان میں کبھی ان کا نام دفاعی محاذ پر گونجتا ہے کبھی کشمیر کے محاذ پر کبھی افغانستان کے محاذ پر اور اسی طرح جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ مناظرے کے میدان میں نظر آتے ہیں آج امین سفتر اوکاڑوی کے چہرے میں آپ کے اور میرے درمیان آپ کی اور میری امید کی امنگ اور کرن اور سورج اور چاند بن کر ابھرنے والے آپ کے اور میرے محبوب رہنما تشریف لاتے ہیں آج کی بارات کے دھونا اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب آپ کے اور میرے محبوب رہنما فاتح ہے غیر مکیت حضرت اللامہ مولانا الیاس بمن صاحب نارے تکبیر نار تکبیر شان رسانت شان سالت رہ بر رہنما آپ کی آواز ختم ہو گئی ہے رہ برآ رہنما ہاتھ کے رہ بر رہنما رہ بر رہنما کا ہم سفر مستفا کا ہم سفر مستفا کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی حضرت علی علی علی مولانا الیاس گمن صاحب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 عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید عن ابن اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ان من الشیر حکمہ ان عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر حكم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى ال محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم آل ابراہیم انمید حمید مجید رسول مشتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مشتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی وہ ہے اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے شریعت کا ہے اسرار کہ ختم المبیا کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے جب ان کا ذکر جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبہ صلی اللہ کہیے محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے میری سرکار کے نقش قدم میری سرکار کے نقش قدم ہے جنت کے فاصلے یہی وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے سلام اس پر کہ جس نے بے قسم کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیر کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائین دیتا تھا سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بوکا کا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی میرے نہایت قابل سط احترام بزرگوں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے پڑھا ہے ہماری آج کی کانفرنس کا نام ہے محافل نعت محافل حمد اور محفل نعت تو میں اسی عنوان سے آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا ہر خطیب کا اپنا ذوق اور مزاج ہے میری آپ اس کو مجبوری سمجھیں یا کمزوری سمجھیں کہ اسٹیج پر اسی موضوع پر گفتگو کرتا ہوں جو اشتہار پر دے دیا جائے نمبر دو میں باوجود اس کے کہ اپنے ایک کاسپ گفتگو کرتا ہوں لیکن بلانے والے کی رعایت ضرور کرتا ہوں کیونکہ مجھے قاری یاسین صاحب دامت پر نے حکم دیا کہ آج کے جلسے میں تو نے ہمدونات کے حوالے ہی سے گفتگو کرنی ہے تو میں نے کہا چلو آج دو چار بات اسی کر لیں گے اس لیے کہ ہمارا تعلق اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ ہے اللہ پاک قاسم ننوتوی نور اللہ مرکدہ کی قبر پہ کروڑ و رحمت ناظر فرمائے قاسم علوم وال خیرات مولانا قاسم ننوتوی نے ایک ننار کے نیچے جو چھوٹا سا پودا اس کے نیچے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جو آج دارم دیوبند کی صورت میں ایک عظیم یونیورسٹی بنا اس درخت کے نیچے سے ایک استاذ جس کا نام شیخ الہد محمود حسن تھا اور ایک شگر جس کا نام محمود حسن تھا پڑھنے والا بھی محمود اور پڑھانے والا بھی محمود جس نے پڑھایا اس کے نام میں بھی حمد تھا جس نے پڑھا اس کے نام میں بھی حمد تھا میرے دوست عجیب بات یہ ہے کہ جس اللہ نے نبی کو بھیجا ہمارا وہ اللہ بھی قابل حمد ہے جس نبی کو اللہ نے ہمیں نبی بنا کے دیا اس کا نام بھی محمد ہے تو محمد کے لفظ کے اندر بھی حمد ہے پھر اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر کے دو نام تذکرے کیے دو نام ذاتی بیان کیے باقی وصفی بیان کیے ذاتی نام جو قرآن میں اللہ نے حضور کے بیان فرمائے ان میں سے ایک کا نام محمد ہے اور دوسرا احمد ہے میرا اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو اور نام بھی دیتا لیکن اللہ نے نبی کے لیے نام محمد تجویز کیا اس لیے کہ اگر اللہ ہمارے نبی کو نام کریم دیتا تو کریم کا معنی ایک ہوتا اللہ نبی کو نام رحیم دیتا تو معنی ایک ہوتا اللہ نبی کو نام روف دیتا تو معنی ایک ہوتا اللہ نے پیغمبر کو نام محمد دیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کائنات میں خزانے میں اللہ کے اس کائنات میں اللہ کے خزانے میں ایک شخص تھا جس کا نام اللہ نے محمد تجویز کیا اور جس کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا اللہ نے اس کو سب سے آخر میں نبی بنا کے بھیجا سارے اوساف کا جامع بنایا تو اللہ نے نام بھی وہ دیا جس میں صفتنی ساری صفات آ گئی اگر کوئی تم سے پوچھے بھی محمد کا معنی کیا ہے تو محمد کے سارے بیان کرنے معنی بیان کرنے بڑے مشکل ہیں مختصر الفاظ میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اجتماع فی الخص المحمود کہ جس کے نام میں ساری صفتیں جمع ہو جی اس کا نام محمد ہے تو ہماری آج کی کانفرنس کا نام ہے محفل حمد و نعت ایک ہوتی ہے ہمد اور ایک ہوتی ہے نعت اگرچہ لغت میں حمد اور نعت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے ہم کا معنی ہے تعریف کرنا نعت کا معنی بھی ہے تعریف کرنا لیکن ہماری آج کی زبان میں حمد و نعت میں فرق کر دیا گیا جب اللہ کی بیان بھی اللہ کی بزرگی بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں جب پیغمبر کے اصحاب بیان کے جس کو نعت کہتے ہیں میں اس پہ ایک بات کہنے لگا کبھی کبھی یوں ہوگا کہ لغت میں دو لفظوں کا معنی ایک ہوگا لیکن عرف ان کا معنی الگ الگ کر دے گا اور جس کا معنی لغت میں ایک ہو عرف اس کے دو معنی الگ کر اس میں دلیل میں لغت کو پیش نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں دلیل میں بطور عرف کا پیش کیا جاتا ہے اگر اصول ہمارے ذہن میں آجے تو شریعت کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو حل ہوتے چلے جائیں گے بہت سے لوگ ان مسائل کو سمجھت نہیں تو نتیجہ بالکل الگ نکلتا ہے میرے دوستو یاد رکھ لیں شریعت کا تین شریعت تین چیزوں کا نام ہے نمبر ایک عقائد نمبر دو مسائل اور نمبر 3 اخلاق یہ تین چیزیں ملے تو شریعت بنتی ہے عقائد کو نکال دو شریعت نہیں بنتی مسائل کو نکال دو شریعت نہیں بنتی اخلاق کو نکال دو شریعت نہیں بنتی تو شریعت کے تین حصے ہیں ایک حصے کا نام عقائد ہے حصے کا نام مسائل ہے اور ایک حصے کا نام اخلاق ہے تو ظاہرہ جب شریعت کے تین حصے ہیں ان تین حصوں کو پڑھنے کے لیے تین علم چاہیے تھے تو ایک علم جس میں عقائد زیر باس آتے ہیں اس علم کا نام علم کلام ہے اور جس میں مسائل زیر باحث آتے ہیں اس کا نام علم فقہ ہے جس میں اخلاق زیر باحث آتے ہیں اس کا نام علم تصوف ہے اور جو علم عقائد کا ماہر ہو اس کو متکلم کہتے ہیں علم فقہ کے ماہر کو فقی اور مستحد کہتے ہیں اور علم اخلاق کے ماہر کو صوفی اور مرشد کہتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں عید کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی مسائل کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی اخلاق کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی اگر شریعت نہیں ہوتی علم کا انکار کرو شریعت مکمل نہیں ہوتی علم کلام کے ماہر متکلم کو چھوڑ دو علم کلام نہیں آتا فکا کے ماہر فکی کو چھوڑ دو علم فکا نہیں آتا علم اخلاق کے ماہر صوفی کو چھوڑ دو علم اخلاق بھی نہیں آتا اس لیے اگر تم پوری شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں متکلم کے دروازے پہ آنا پڑے گا اگر شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں فقی کے دروازے پہ دستک دینا پڑے گی. اگر شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں کے بانی قاسم ننوتوی اللہ تیری قبر پہ کروڑ و رحمت نظر فرما دے مولانا وہ تھا جو سوفی اور مرشد بھی تھا اگر دنیا والو تمہیں یہ ساری نعمت ایک جگہ پہ لینی چاہو دو بند کے دروازے پہ آؤں دیو بند کے دروازے پہ تمہیں علم کلام بھی ملے گا فکا بھی ملے گا ان کے پہ اخلاق بھی ملے گا, گا، دیو بند کے پاس آؤ گے تمہیں کلام کرنے والا متکلم بھی ملے گا فکی جزی بیان کرنے والا پکی بھی ملے گا اور خان میں تسکیہ تصوف کے درست دینے والا تمہیں صوفی اور مرشد بھی ملے گا یہ تینوں بھیا کو چاہیے تو تم آؤ اس کے لیے اللہ نے علمائے دیوبند کی صورت میں دنیا میں شریعت کو عام کر دیا میرے دوستوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اب دیکھ لیجیے متکلم ایک لفظ ہے متکلم کمانا اگر تم تبلیغی جماعت میں جاؤ گے پوچھو متکلم کسے کہتے ہیں وہ کہے گا میں بات کرنے والے کو اگر مدرسے میں آگے پوچھو بھائی متکلم کسے کہتے ہیں وہ کہے علم کلام کے ماہر کو اگر تم نہ پاس جوکو متکلم कहते کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سیگا باہر متکلم کا ہے یہ سگا جمع متکلم کا ہے متکلم تو لفظ ایک ہی ہے لغت میں مانا ایک ہے لیکن علم کلام میں جاؤ متکلم اور ہوگا علم تم تو تبلیغی جماعت میں جاؤ متکلم اور ہوگا تم تھا بعض لوگوں نے قیدا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کاسم نے قیدا ٹھیک نہیں ہے حضرت عقیدہ ٹھیک نہیں ہے رشید احمد نے یوں لکھا تو فوراً میں سوال کرتا ہوں یہ تو بتا جو ہے میں نے کہا فرق ایک آدمی صاحب کی درج حفظ کی کلاس میں آئے اور آ کر کاری صاحب کے میرے بچوں کا امتحان لو اور ان کے بچے سے میں پوچھوں بیٹا تم کلم پڑھو وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم آپ بتاؤ جب ٹھیک دیا یا غلط دیا اب توجہ رکھنا میں نے پوچھا بیٹا کلمہ بتاؤ کہا جی غلط تھا اچھا یہاں سے میں چلا گیا اب ساتھ میں گیا وہاں پہ مولانا حسن صاحب دامت برکا وہ نہ پڑھا رہے تھے تو مولانا فرمایا آپ ہمارے مدرسے میں آئے ہیں میرے بچوں کا امتحان لو میں ان بچوں سے پوچھنے لگا تو باہر دیکھا کہ لڑکا گالی دے رہا تھا میں نے کہا بھائی یہ باہر والا لڑکا کیا کہتا ہے طالب علم نے کہا استادی کلمہ پڑتا ہے یہ کیا پڑتا ہے جواب ٹھیک ہے یا غلط سبحان اللہ جواب ٹھیک ہے یا غلط بھائی نحب کی زبان میں گالی کو کلمہ نہیں کہتے سے پوچھو کلما کسے کہتے ہیں تو نہ گا؟ گا تو گالی بھی تو کلمہ ہے نا اب دیکھو اگر تم حفظ کی کلاس میں آؤ گے تو بسم اللہ بھی کلمہ نہیں بنتا اور نہلوم کی آو کیا ہوا اگر تمہیں کلمے کی تعریف کرنی ہے نہو والوں کے پاس آؤ گے کلمہ اور ہوگا حفظ والوں کے پاس آؤ گے کلمہ اور ہوگا میرے دوست میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر تم نے سوال اخلیجے پہ کیا تو کتابیں اخلیجہ کی کھلے گی اگر سب فکاس لاگے پہ ادراغ مت کر فقہ کی بات کو زیر لاگے عقیدہ پہ باس بت کر یہ تیری جہالت کی دلیل ہے تو تینوں میں فرق لگا سکا اور دیوبندی بندی میں فرق کرتا ہے اس لیے دیوبندی کبھی دھوکے کا شکار بھی نہیں ہوتا میرے دوست بات سمجھو میں نے بات سمجھانی ہے اب نتیجہ کا نکلا جب کلوم تین قسم کے ہوئے علماء تین قسم کے ہوئے تو کتابیں تین قسم کی آئیں گی نا اب ہمارے یہاں اس دور میں ایک مسئلہ چلا بعض لوگوں نے کہا جی میں اس نے قرات منعقد کراؤ بعض لوگوں نے کہا جی غلط عبیدت ہے یہ منعقد نہیں کرانی چاہیے کسی نے کہا جی میں حمد ہم نے نعت منعقد کرا دوسرے کو جوش چڑھا کہتے عبدت ہے یہ نعت خانی تم نے کہاں سے نکالی ہے ارے تمہارے نات کھانی شروع کر دی ہے تمہارے چیتے برباد ہوگی میں نے کہا تو کیسا کم عقل آدمی ہے اگر کو تو نے غلط تو میں میں دیتاو نہیں ہے میں نے کیا مانا اب قرآن تو یا وہ فورن کہے گا. قرآن اللہ کے نبی پہنا یہ چاہوں گا جب قرآن پہ اترا تو شرابی کرے گا میں قرآن نبی کا مانتا ہوں مانتا تیری قرآن بھی نہیں مانتا نہیں سے کیا تھا مرزا کا دیا کہنے لگا میں آخری نبی ہوں ہم نے کہا نہیں آخری نبی وہ تھا مرزا کا دیا کہتے نینی. آخری نبی میں ہوں ہم نے کہا قرآن پڑھ مکان محمد بلاکر رسول اللہ وخاتم تمنبی مرزا کادیانی کہتے خاتم کا معنی ہے موہر جو نبیوں پہ مہر لگانے والا وہ نبی تھا جس پہ مہر لگی وہ نبی بن گیا کہ وہ لوگ تو اٹھاؤ خاتم النبی کا معنی نبیوں کی موہر تمہیں مانا تو ٹھیک کیا ہم نے کادیانی سے کہا آخری نبی ہمارے آقا ہے تو دجال ہے تو نبی نہیں ہو سکتا قادیانی یعنی کہتے تم آج پڑھو ہم نے کہا ماکان محمد بلاکر رسول اللہ بخلا تمنبی اس کا مانے آخری نبی کادیانی رعایت یہی پڑی آیت میں نے بھی یہ پڑھی میں اس لیے مرزا کا دن پیغمبر کے معنی پہ نہیں آتا میرے دوست میں جنم کہاں سے لیا میں کہتا ہوں قرآن پیغمبر پہ اترا شراب پیغمبر نے کی ہے میں کل صحابی की है ہے اگر کوئی انسان قرآن کی آئے پڑے شرح میں نبوت کی حدیث نہ پڑے مالنے جھوٹا ہے قرآن کی آئے پڑے شرح میں صحابی جلتا ہے جو قرآن پہ لاؤ ارشاد صحابہ اللہ کیمت صحابا پہ کبریت مش جائے گی پھر کیا ختم عصمت صحابہ مٹا فرقہ ورت کو کون فرقہ وریت چاہتے ہم بھی چاہتے فرقہ وریت کو مٹا ڈالو لیکن مٹانے طریقہ وہ کرو جو میرے نے اشتہار کیا نبی سے فرمایا نا کہ میری امت میں فرقے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا حضور جنت میں جانے والا کون سا ہوگا فرمایا مانا نہیں ہے بس صحابی جو بات میری کہے پوچھے صحابی سے حدیث میری بیان کرے پوچھے صحابی سے اگر حدیث نبی کی بیان کرے شیر صحابی کا بیان نہ کرے وہ قرآن کی آیت کو اچھا میرا سوال یہ ہے لاہور کے مسلمان تم یہ بتاؤ یہ ممکن ہے قرآن کو چھوڑ کے نبی کو چھوڑ کے نہیں ہو سکتا اگر ہوا تو تیری عقل میں ہے اگر ہوا تیرے دماغ میں لائق بھی نہیں ہے اللہ بن مسود کہتے ہیں کا نام حضرت رسول اللہ تھا صحابہ سارے عدالت میں فاروق میں ابو یہ مانتا ہوں لیکن ایک بات میں عبداللہ بسمور ہے خدا کی قسم ایک نیا چوبیس ہلار صحابہ میں سے عبداللہ بھی جو حدیث عبداللہ بن مسود بیان کرے سچا ضرور نام لینا تکویرے ختم صحابہ عبداللہ بن مسعود عام صاحبی نہیں ہے میں نے کیا عبداللہ بن مسعود کا میرے دوستو عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں اٹھا بہاری کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس تقریر قرآن اربات اگر قرآن پڑھنا ہو میرے چار صحابہ سے بڑھو وہ پہلے نام پیغمبر نے عبداللہ بن مسعود کا لیا یہ سرا پیغمب قرآن کی غلط کرتا تھا عبداللہ بن مسعود کی بات مانو یہ تیری معلوم نہیں ہوگا میں بات مانوں گا عبداللہ بن مسعود کی کیوں پیغمبر دنیا سے چلے گئے صاحبہ کے حوالے کر کے گئے آئے لوگ کہتے ہیں تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہم کہتے ہیں یہ نبی کا پڑھا کہتے ہیں پڑھو کلم لائی لائی لہٰ محمد رسول اللہ کلمہ نبی نہ پڑھیا گل عمر دی مندیو کلمہ نبی کا پڑھا گل عثمان بھی دی مندے ہو کلما نبی نہ پڑھا نہیں مندی ہو اپنی زبان کو نگرام دے ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا نبی نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں صحابہ چھوڑ کے جاتا ہوں میں دنیا سے نہیں ہوگا, کے پاس نہیں ہوگا. کے پاس یہ نہیں تو میرے صحابہ میں سے جس کے پاس بھی جاؤ گے جہاں وہ گا وہاں تم جاؤ تکمت اس لیے تو خاتم الانبیاء نے اعلان کیا جسر زمین پہ میرا صحابی وفات پڑ جائے گا قیامت کو تھے گا ان کا قائد بھی ہوگا ان کے لیے نور بھی ہوگا میرے دوستوں میں نے عرض کیا میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ پہ زیادہ بات نہیں کرتا بن مسعود نے پیغمبر کی حدیث اور عبداللہ بن عباس کی خالہ حضرت ممونا پیغمبر کی حرم میں تھی عبداللہ بن مسعد عبداللہ بن آباس رات کو گئے پیغمبر کے گھر میں تھے رات کو حضور کے لیے گئے وزو کے لیے گئے عبداللہ بن عباس آئے پیش کیا بھی تھے دعا مانگی اللہ اللہ میرے ابن کی تفصیل کا उसकी बात तो میرا جرم تو یہ نہ کہ تیری بات نہیں مانتا میں صحابہ کی بات مانتا ہوں نا میرے دوست آبات کو سمجھو عبداللہ بن آباس نے فرمایا اللہ کے نبی کے احساس ہے اور اعلان کیا عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان کیا ان من شیر الحکمہ فرمائے شیر میں اتنی حکمتیں ہوتی ہیں شیر میں دنائیاں اللہ نے رکھی ہے شیر میں اللہ نے حکمتیں رکھی دنیا رکھی کبھی کبھی انسان نصر میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جو شہر میں مولانا سے, بیان بیان کر سے مناظرہ کرنے میں نے شوق پورا کر لو لیکن مناظر کا ترس وہ ہوگا جو میرے نے دیا ہے میں تیرے ترس کو قبول نہیں کرتا کہتے وہ کون سا میں نے کہا میرے پیغمبر نے اللہ کے نبی کے کا باعث مقابلہ کرے گا تم کھڑے ہو کے انکار کر دو نا سامنے شاعر آیا تو شاعری غلط جو تھی نبی نے پیش کو کیا شاعری تو غلط ہے نا نبی نے کیوں پیش کیا ادھر سے شاعر آیا پیغمبر نے شاعر پیش کیا ادھر سے خطیب آیا تو نبی نے کتابت تو غلط ہے نا یہ تو بازو چڑھاتے ہیں یہ تو خلاف سنت باتیں کہتے ہیں یہ میرا عنوان نہیں ہے ورنہ میں خطابت پر دلائل لاتا میرے دوستو خدا کیلاتے کی رہو میں دلائل دیتا جاؤں گا میں نے ایک جلس علما سے کہا میں نے کہا تم کہتے ہو نا جب خطیب تقریر کرتا ہے تقریر سے قبل کہتے میں نے تمہید باندھی ہے بیان بعد میں کروں گا یہ بھی پیغمبر سے ثابت ہے میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں یہ پیغمبر سے ثابت ہے تم کہو گے کہاں پہ نبی نے سب سے پہلے خطبہ کہاں پہ دیا کوہے صفا پہ تو عید بھی خاصاف تھی اور کوہ بھی صاف تھا اللہ نے اپنی ہم ہمارا. میں نے زندگی کی ایک مدت تمہارے اندر گزار دی. کا نمکا گیا تم نے مجھے کیسے پایا بک نے کہا کا غیر عمر جربنا کا غیر عمر ہم نے کئی بار تیرا تجربہ کیا ماں وجہ ہم نے تجھ میں صداقت صداقت پائی حضور نے میں نے کہا میں آپ سے کہتا ہوں یہ پیغمبر نے خطاب شروع کیا پہلے ساری تمہید باندھی تھی پہلے ساری کیا باندھی تھی پہلے حضور نے کیا باندھی کو محمرا تم ان شاد کا نمک نے کہا جربنا کا گئی رامرا ماں بجت رافی کا اللہ تمہید کسے کہتے ہیں تمہید اور مقدمات نام ہے سامع اور مکدمات کو لیتا ہے یہ پیغمبر نے مقدمات قائم کیا نا اب تمہارے اشکال کیا ہوگا کہتا جی حضور نے نام تو نہیں رکھا تھا نا میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا کہ بالوں کو چرت ہوتی ہے نا کہتے ہیں تم تقرید کو مانتے ہو میں نے کہا جی مانتا ہوں کہتے ہیں قرآن سے پیش کرو قرآن میں لفظ تقرید دکھاؤ ہم مقل ہو جائیں گے میں نے کہا اگر تم سے کوئی یہ بات دے قرآن سے لفظ تھی دکھاؤ ہم مباحث ہو جائیں گے تم تھی لفظ پیش کرو کہتے مولو نے قرآن نہیں کہتا کلی آئیو القاف نہ قرآن نہیں کہتا بلو قرآن نہیں کہتا قرآن نہیں کہتا سب تیار میں موجود ہے میں کہتا ہوں تقریب کا معنی قرآن میں پھر انکار کرتے پھر ساری باتوں کا انکار کر دے نہیں میرے دوستوں میرا عنوان نہیں میں نے جب آرز کرنی ہے وہ سمجھے میں نے کہہ اپنے اپنے قرآن میں اعلان کیا تو سمجھ میں نہیں آیا میں نے محمد سے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھ آ گیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انہیں شیر حکمہ ارے شعر میں بڑی دنائی ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور میرے دوستو یہ پرانے قصے میں لاؤں گا ضمنً بات آ گئی آپ نے سنا ہوگا حتی مولمت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے حضرت کی خدمت میں کتنا بڑا تھا ڈپ کلیکٹر تھا حضرت کے دربار میں آیا سب کو چھوڑ گیا ایک مرتبہ حضرت کی چھوڑ دو مرید کے لیے موت تھی میں عزیز باہر نکالو کو باہر نکال دیا خواجہ صاحب بھی تو خواجہ تھے نا حضرت تھانوی کے تبیعت یافتہ تھے. سے انہیں تصوف پڑھا تھا اپنے نفس تمہارا تھا اس علاقے تھی خواجہ نکلے خان کا, سے باہر خان کا سے باہر فٹ تھا اپنے بستر کو لگایا وہاں پر دنیا اللہ نے رکھی ہے خواجہ پرچی پہ شیر لکھا پھر میں وقت سجدہ ہے جبھی میرا اب کیا پوچھنا آ سو میرا زمین میری تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری وقف سجدہ ہے وقف سجدہ ہے جمی میری آسمان میرا زمیں میری آئے ہائے عجیب بات کی کہتے تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری پھر میں صاحب کو اندر لے آؤں خرا صاحب کو اندر لے ہو. حکمتیں تو رکھی ہیں لیکن کسی کو نہ آئے اس کا نقصان میرا نہیں نقصان تری عقل کا ہے میں دوستوں کو بھی واقعہ سناتا ہوں اللہ دنائی آئی دے عورتوں کو بھی دے دی آپ نے سنا ہوگا نا ابو حمزہ ایک عرب تھا ابو حمزہ ایک عرب تھا یہ شاعر تھا اس کے ہاں بیوی تھی اس کی بیوی کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے یعنی نرینہ اولاد نہیں تھی اس کے یہاں ایک بیٹی دوسری بیٹی تین بیٹیاں چار بیٹیاں پیدا ہوئیں ابو حمزہ نے ارادہ کیا اپنی بیوی کو طلاق دے دوں کیوں میری بیوی کے یہاں مدد بچہ جو پیدا نہیں ہوتا ہمارے ہاں بھی بس کم عقل بیوی بلحوفتے ہیں میرے پیٹ سے لڑکے پیدا نہیں ہوتے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں ابو حمزہ نالا ہو گیا اللہ نے کتنی وہ ناراض ہو گیا میرے بیٹا نہیں ہوتا فی اللہ کی قسم یہ میرے بس میں نہیں ہے نانو کل نظار ہی میری مثال زمین کی ہے تیری مثال کسان کی ہے دیکھو جو با زمین میں بیج وہی وہ آتا ہے جو کسان ڈالتے ہیں بن بے تو مزارو ہوتی نا زمین سے بیج وہی وہ نکلتا ہے جو کسان نے ڈالا ہوتا ہے سو تیرا ہی ہے میرا ہے میرے ابو حمزہ نے کہا مجھے معاف کر دے مجھ سے غلطی ہو گئی میں غلطی پر تھا ایک شیر دی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شیر میں دنائی ہے لیکن ان کو دنائی ملتی ہے جن کے سر میں عقل ہو ان کو دنائی ملتی ہے جن کے سر میں عقل ہو تو صحیح نہ اور جس کے سر میں عقل نہ ہو اور جانوروں کی طرح گھومتا پھرے اس کو دنائی کبھی نہیں ملا کرتی اس کو شعروں سے بھی نہیں ملتی پیغمبر کے ارشاد سے بھی نہیں ملتی اللہ کے قرآن سے بھی نہیں ملتی اور صحابہ سے ملی تو کیا ہوا سے ملی تو کیا ہوا دوستوں پڑھنابرنا جی نہیں ہے باجماعت نماز کی بھی تقبیر پڑھنا سنت ہے نبی نے کتنی بار پڑی. پڑی تو سنت کیسے بنی, کیسے بنی؟, کیسے بنی؟, کیسے بنی؟ اگر نبی کے حکم سے صحابی اذان پڑھے وہ سنت <سؤال> نبی کے حکم سے صحابی قیامت کہے وہ سنت <سؤال> تو نبی کے حکم سے صحابی شیر پڑے بے بھی, بھی سنت ہوگا <سؤال> شعی سننا تو ہوگا نا ہاں تجھے نہیں آتے میں سنوں گا تجھے نہیں آتے میں پڑھوں گا تو किसकी کے दोस्तों तेरी और بیان नहीं ہے ابراہیم خلیل اللہ نے ہمد بیان کی ہے مساقلی اللہ نے ہمد بیان کی ہے اسارو اللہ نے ہمد بیان کی ہے محمد الرسول اللہ نے اور لکھنے والا کون ہے زرکانی اٹھانا قطب حدیث کو امام زرکانی کے ابراہیم نے اللہ کی ہم نے ٹھنڈا اللہ اللہ کر, کر دیا ابراہیم نے حمد بیان کی. بعد میں کون آئے حضرت حمد کی. اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے کہا، الحمد اے اللہ, اللہ, اللہ تیرا شکر ہے. مجھ سے کلام کیا ہلاک آل کیا. کیا میرے ہاتھ پہ کیا جاتی قوم ہی. میری امت نے ایک قوم پیدا کی ہے جو ہدایت پہ چلتی ہے ہدایت کے ساتھ انصاف کرتی ہے حضرت دعوت اللہ کی ہمت بھی آنگی داؤد نے کہا. الحمدال الحمد جو سب بہن بتائیں پہاڑوں کو میرے ساتھ ملا دیا اللہ پرندوں کو میرے ساتھ ملا دیا وہ تو الخط دیا اے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تہ سلیمان آئے اللہ کے حمد کو بیان کیا سلیمان کہنے لگے الحمد جی. اے اللہ تیرا شکر ہے تماشی شیعاتی. جیسے میں چاہتا ہوں محریف بناتا جیسے چاہتا ہوں ہنڈیاں بناتا جیسے چاہتو محل بناتا اللہ تیرا شکر ہے اللہ مت نے مجھے پرندوں کی بولی دی ہے, تیرا شکر ہے. آتاری من بادی. ایسی حکومت دی ہے جو میرے کسی اور کو نہیں ملے گی اللہ تیرا شکر ہے ملکی. ملکن. لا ہے مجھے ایسی حکومت دی جس حکومت کا تو کوئی حساب, نہیں لے گا. سنت کی ہے. قبر میں حساب ہوتے مگر امتی سے نبی سے نہیں ہوتا عل سنت و علمات کا کی دے قبر میں حساب ہوتا ہے کس کا بولیے کس کا نبی کا حساب میں ایک بات کہہ دوں قبر میں حساب امتی کا امتی کا ہوتا ہے نبی کا توجہ رکھنا قبر میں حساب کس کا ہوتا ہے نبی کا نبی قبر میں جاتا ہے نبی سے حساب نہیں ہوتا امتی سے رب حساب لیتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے لیکن فرشتوں کے لیے جب حساب اور کتاب مکمل ہوتا ہے نا پھر ابو داود کی روایت موجود ہے روایات طور بھی ہے حساب کتاب کے بعد اس امتی پہ نیند کو تاری کر دیا جاتا ہے اور ہماری زبان میں نیند کو موت بھی کہتے ہیں اللہ بسم کا امو تویا الحمد للہ اللہ احیانہ بادما اماتنا چونکہ نوم کو موت کہتے ہیں اس لیے قبر میں جب اس جب اس امتی پہ نیند کو تاری کر دیا گیا نیند کو موت کہتے ہیں ہم نے عام امتی کو میت دیا لیکن پیغمبر کا حساب بھی نہیں ہوتا پیغمبر پہ نیند بھی نہیں ہوتی پیغمبر کو مسلسل حیات ملتی ہے اس لیے نبی کو قبر میں زندہ کہتے ہیں عام امتی کو مردہ کہتے ہیں, ہیں تکویرے ختم آہ آہ عقیدہ حیات انبیاء میرے دوستو یہ میرا موضوع نہیں ہے جو میں نے عرض کیا نا اے کاش تم اس بات کو سمجھتے جو میں بات زیر باز رہے ہوں میں نے ایک اس کا جواب دیا ہے لوگ پتا کیا کہتے ہیں قبر میں کافر بھی زندہ قبر میں مومن بھی زندہ قبر میں شہید بھی زندہ قبر میں نبی بھی زندہ ارے سارے زندہ ہیں تم حیات النبی کیوں کہتے ہو میں کہ اس لیے کہ امتی پر قبر میں نیند تاری ہوتی ہے نیند کو موت کہتے ہیں اس لیے امتی کو نیند کے اعتبار سے میت کہہ دیا پیغمبر پہ نیند بھی نہیں آتی اس لیے پیغمبر کو میت کیا نہیں سکتے دونوں میں فرق تھا خیر کبھی اس عنوان پہ جلسہ ہوا پھر میں حیات النبی پہ دلائل کروں گا قرآن کی پڑھوں گا جب حیات النبی پہ مناظر میں کی موجودگی میں کہتا ہوں اگر کسی نے ماں میں بیٹا چلے تو حیات النبی پہ ہم سے مناظر کرے میں دس سارے انعام دوں گا جو میرا حیات النبی پہ ملازمہ کیا دے گا ساری تجھے گا. <تصفح> دور گزر گیا میں نے عقیدہ نہیں رکھتا آلو سنت میں سے نہیں ہے دیوبندی نہیں ہے تارے تکویر تا ڈارے سب میں لمات اہل سنت تل جما تو لوا عقیدہ میں نہیں مانتا تمہیں جو بندی تم کہو مجھے متنا مت پلا مت اپنے جلسوں پہ میں تمہیں دیوبندی نہیں مانتا تو قسم کی دیکھو قرآن کے خلاف کہے مول پوری کو قرآن کا منکن کہے تو صحابہ کے کی دیکھو قرآن کے منافی کہ میں تجھے دیوبندی بندی پر میری زندگی پہ لانت ہے نہیں مانتا تجے جو بندی تو کر چنج نہیں مانتا جو بندی میں قبول <سؤال> کرتا ہوں لوگوں نے کہہ دیا امت میں پگار پیدا کیا امت میں اختلاف پیدا کر دیا اختلاف نے اختلاف کو مٹا کے رکھتا ہو ست کر دے اگر جو بندی ہے کیس ست کرتے اگر جو بندی ہے حسین احمد مدوی کے سائن کرتے اگر جو بندی ہے المحلت کو مان لے اگر جو بندی کی طا تھی مان میں تجھے جو بندی نہیں ہوتی تمہارے تمہارے رنگ اترتے ہیں تو اترنے دو ہم نے بڑا اچھا گالیاں کھائی ہیں ہم نے بڑا حصہ تم سے گالیاں کھائی ہیں میں اس لیے بار بار کہتا ہوں عقیدہ بیان کر بڑے زور سے بیان کر تری حق سے لے میرے کابل کے خلاف زبان درازی مت کرنا میں تیری زبان کو کھینچوں گا اور جرا سے کھینچوں گا تو زبان درازی کر کے دکھا کوئی بات ہے جس کا نیچے جو بندیت کو پہنچ دے جس کا نیچے جو بندیت کو پہنچ دے پوری امت کے موسن پوری امت کا موسم اس کو کیوں کے تیری زبان کو میں لگان دوں گا اللہ نے چاہ تو جرو تو طاقت سے دوں گا چینل قبول کر کرو میں نے ماں کی موجودگی میں کہا میں تھوڑا تو نہیں ہوں میں نے کہا جو انعام جو رکھا ہے میں اس کو دس سال انعام دوں گا تم انعام لو یہ نام ان کے لیے تو نہیں ہے تم لو کیوں نہیں لیتے انعام کو لو انعام وہ دور گزر گیا اب واپس گیر لگے ہیں واپس بےحمد اللہ تعالیٰ وقت آنے پہ میں لاؤں گا رپورٹیں تمہارے سامنے میں نے دوست سے کہا نا کہتے دیوبندی آلح حدیث ہو گیا حدیث ہو گئے مولانا محضت کے ساتھ اب محسوس مت کرو انکریب وہ سیڑیاں میڈیے پر آئیں گی کتنے آ حدیث دیوبندی بنے ہیں دو سیڑیاں آ گئی ہیں مارکیٹ میں اب آپ گنتے چلے جاؤ وہ گیر وہ بیک گیر لگ گیا میں نے آج بھی جامع سے موجود ہے میں نے آج بھی غیر کی مناظر سے فون پہ کہا میں نے کہا میرے دوست میں تمہیں دیتا ہوں تم بیان کرو تمہیں حق ہے مسئلہ کرو تمہیں حق ہے اپنے مسائل پھلو تمہیں حق ہے میرے کابر کو گالیاں مت دو تم مسائل بیان کرو میں مسئلہ بیان کروں گا تم درین دو میں درین لاؤں گا کابر کو گالیت گے میں گالی نہیں دوں گا تیری زبان روک دوں گا گالی نہیں دوں گا میں بول جاؤ میں گالیاں نہیں دوں گا میں یہ نہیں روکا تمہیں گالیاں دوں لیکن تمہاری زبان کو روکوں گا انشاءاللہ اور میں رب نے چاہا میں روک کر تمہیں دکھاؤں گا موت ہے یاد مالک رب ہے جو تم زندگی رب نے رکھ دی ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا موت رکھ دی ہے تو زندگی نہیں دے سکتا لیکن رب نے چاہا جن اکابر کا کھایا میں ان کا دفاع انشاءاللہ کر دوں گا انشاءاللہ تم دیکھو کیسے دفانی ہوتا ہے خیر میرے دوستوں میں نے عرض کیا عنوان بدل جائے گا میں نے اتنی بات عرض کی تھی نا آپ بات کو سمجھیں میں نے عرض کیا میرے پیغمبر پہ قرآن اترا میرے پیغمبر نے سنت کا مسئلہ بیان کیا نا تو اگر شاعری پیغمبر نے سنی ہے میں تجھے بھی سنت کیا دینی چاہیے میرے دوستوں میں بات کو مختصر کرتا ہوں آئیے پیغمبر کی تاریخ پڑھیں پیغمبر کی سیرت پڑھے صحابہ کی مرویات کو پڑھے کیا پیغمبر نے سنا ہے یا نہیں میں حمد بیان کر رہا تھا زرکانی کے حوالے سے جو اللہ کے نبیوں نے بیان حضرت کو بیان کیا نی نی <سؤال> اللہ کا شکر ادا ہوں جس رب نے ہوں کتاب کے نم دیا رب نے انجین کے نمب دیا رب نے ترات کے نم دیا میرے دہر کے دوستوں میں تمہارے علم کے لیے ایک نکتا کے طور پہ بات کر دوں حضرت عیشا کے دور میں قرآن جماعت کہ کا مسلمانوں کا چیز ہے. ہے. ہے پیغمبر کا چاہیے تھا اللہ نے آنے سے پہلے قرآن کا دیا جو تھا میں پہ دوستوں سے قرآن کے حوالے سے میں بات کر دوں مرزا کا دیکھنی آسمان پہ زندہ اٹھا دیے گا ہم نے کبھی قرآن پڑھ اب قادیانی بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں قرآن قرآن قرآن قادیانی بھی تو قرآن تو درآن پڑھتا ہے نا قادیانی کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا اسکال اللہ ہو یا عیشہ اللہ نے قرآن میں کہا عیشہ انی متوفی کا توجہ رکھنا انی متوفی کا وافیوں کا علیہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اٹھا لوں گا تو پہلے وفات ہے نا اٹھانا بعد میں ہے قادیانی کہتے ہیں اب قرآن کا طرز یہ بتاتا ہے کہ پہلے اللہ نے وفات دی پھر اللہ نے اٹھا لیا ہم مانتے ہیں عیسیٰ آسمان پہ ہے لیکن پہلے موت دی اور پھر اٹھا لیا ہم نے کہا جی کیسے کہتے قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا اس کا اللہ یا عیشہ عیشا انی متوفی کا میں تجھے وفات دیتا ہوں ورافیوں کا اور تجھے اٹھا لوں گا تو پہلے تذکرہ وفات کا یا اٹھانے کا بولیے نا آپ پریشان متو جو آپ میں نے دے پہلے تذکرہ وفات کیا یا اٹھانے کا اب پرزا قادیانی دن کہتے جی پہلے اللہ نے وفات کا فرمایا پھر اٹھانے کا فرمایا یہی بات تو میں کہ وفاق کی ہے پھر اٹھا لیا میں عقل کے اندھے تو آنکھ کا بھی اندھا تھا عقل کا بھی اندھا تھا قرآن سمجھتا بھی نہیں تھا دیکھتا بھی نہیں تھا یہی تیرا تھا تو نے دیکھا تو وہ بھی یادہ سمجھا تو وہ بھی یادہ تیرا قصور نہیں تیری عقل اور آنکھ کا قصور تھا بد بخت نے قرآن کے اسلوب پہ غور کیا اصل مسئلہ کیا تھا عیسہ علیہ السلام دوڑے یہودی پیچھے تھے السلام کمرے میں اب یہودی باہر کھڑے ہیں اسلام بھی انسان تھے وفات میں نے دے رہی ہے جب وفات میں دوں گا یہ تجھے مار نہیں سکتے زندگی موت میرے ہاتھ میں نہیں ہے گبرانا نہیں وفات میں دوں گا اللہ کیسے دوں گا یہ تو پہنچے رب نے کہا نہیں کہا رب نے میں تجھے <سؤال> اٹھا لیتا ہوں پہلے متوفی کا کہ رافیو کیا ہے قرآن کا معنی تو یہ تھا لیکن عقل کی اندھے آن کے اندر اور آنکھ کے کاے تم نے قرآن کو نہ سمجھا اور اعتراض عیسا علیہ السلام پہ کر دیا میرے دوستو عیسا علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں نے اس لیے کہا ہمارا کیڑے عیدال السلام آسمان پہ زندہ ہے اور عیسع السلام دوبارہ برحان مکمل ہو گیا دلیل سے نہیں عمل سے فطرے گے سارے فطرے مٹ گئے یہودیت کا عیسائیت کا مرزائیت کا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اٹھاؤ یہ رواج مصر ابو اعالا میں موجود ہے ابو ہرانا فرماتے ہیں رضی یہ اللہ علو ار عیصلہ السلام میں اٹھا کے پیغمبر کے روزے پہ جائیں گے پیغمبر پہ جتنا باقی ہے نا نبی سنتا ہے یا نہیں سنتا آپ قبر پہ جائیں گے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نبی نے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حضور نے علیہ السلام جب آئیں گے اترے گے فلے فلسلہ سلیف شلیف کو توڑ دیں گے فلحل کو مار دیں گے یعنی عیسائیت کو مٹا دیں گے, گے یہ سننا مان کے پیشکش محمد یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا تو فطرے گے اس فطرے کو اس فتنے کو بھی عمل سے مٹائیں گے میں سما لین کا مالا میری روایت پہ جڑا کر میری روایت پہ بیچ کر میرے رابیوں کی سرپ پہ اطراف کر مراد کا میدان گرم کر میری روایت پہ کر چڑھا نا میرے روایت پہ جڑا کرنا میں دیکھتا ہوں میرے پہ کیسے لاتے جس راوی پہ تو کرنی ہے بےحمد اللہ میری اس روایت میں وہ راوی موجود نہیں ہے آ تو یہ باتیں ہیں میرے دوستوں میں نے سال اسلام آئیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ہمارا سنت والجماعت کا سال اسلام آئیں گے میں نے کیا عیش نے اللہ کی حمد بیان کی ہے اسلام سے فرمانے لگے بچا اللہ نے مجھے مورشہ دیا کون سا سال اسلام کر لگے اللہ تون نے مجھے مرشہ تیرے حکم سے اللہ, اللہ, اللہ الحمدال علیہن قرآنہ بیان پیغمبر نے, میرے سنو پیغمبر نے بیان کرتے میں کیا فرمایا الحمد للہ اللہ اب زیادہ وقت نہیں ہے محمد کے جملے کی فرا کرتا الحمد للہ اللہ رحمت للہ اللہ رحمت اہلا تیرا شکر ہے مون تو رحمۃ العالمین بنا دیا رحمۃ اللہ عالمین اب دری سنو دری سنو لوگ بات تو نہیں آتے کہتے ہیں اچھا اللہ کا نبی ہر جگہ موجود ہے اللہ کا نبی اللہ کا نبی کیا بات ہے جو ماننے پہ آیا نبی کو مان لیا جو نہیں ماننے پہ آیا تو رب کو بھی نہیں مان لیا جو بات میں کیا کہتے اللہ کا اللہ رحمت اللہ نبی ہر جگہ پر موجود ہے بھئی دلیل کیا قرآن, کہتے, کا رحمت کا بھئی قرآن نے کیسے کا کہتے قرآن کہتے ہم نے نبی تجھے رحمت بنا کے بھیجا یار رحمت ہے یا نہیں بولیے رحمت نہیں ہے نبی کون ہے تو پھر نبی دلیل نہیں اب پریشان ہونا ہے نا میں اس لیے کہتا ہوں مولانا مجھ سے قبل اعلان فرما رہے تھے نا یقین کیجیے میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں جو تم نے پریشان نہیں ہونا تم ناظرے کا چاہ رہے قبول تم کرو پابندی میرے سمے ڈال دے چاہ تو قبول کر دے جنگ میرے کھاتے ڈال دے تم کرو تو صحیح اللہ رحمت اللہ نے جی ہے پھر نبی بھی ہے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے اچھا میں تر سے سوال ایک سوال ہے جی ہے میں نے کہا یہاں بھی کہتے بھی میں نے ہم کہہ دیں کابا بیت اللہ تو یہاں کا بیت اللہ یہاں کا کابہ کون سا ہے نہیں سمجھے بھائی یہاں کا کابا کون سا بیت اللہ ہی ہے نا اب تو نے کہا تھا نا کہ نبی رحمت ہے تو رحمت یہاں بھی ہے نبی یہاں بھی ہے میں بھی کہتو کہ کابا بیت اللہ ہے تو یہاں کا بھی کابا وہی بیت اللہ وہاں کا بھی وہی بیت اللہ یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ وہا کو ہر جگہ مان لے کہتے نہیں, نہیں کعبہ ہے تو وہاں لیکن روخ یہاں پہ میں کہتو نبی وہاں پہ روخ یہاں پہ نہیں مانتا میں ایک اور بات کہتو میں مانتا ہوں پیغمبر کی رحمت یہاں پہ پیغمبر وہاں پہ یہ ایسا ہی ہے میرے دوست آسمان پہ سورج تلو ہوتا ہے سورج پہ نہیں ہوتا سورج وہاں پہ یہاں پہ پیغمبر وہاں پہ رحمت یہاں پہ ختم ختم نبوت ختم نبوت <تصفيق> یہ عجیب بات ہے ظالم تو پیغمبر کے نور کو چاند سے بھی کم مانتا ہے پیغمبر کی رحمت کو سورج سے کم مانتا ہے اگر سورج وہاں پہ رہ کے کروڑوں کلومیٹر کو روشن کر سکتا ہے پیغمبر مدینہ میں زندہ رہ کے عالم رحمت کیوں نہیں بانٹ سکتا اس میں میں کہوں سورج وہاں پہ روشنی یہاں پہ سورج وہاں پہ حرارت یہاں پہ سورج وہاں پہ کرنے یہاں پہ میرا محمد روشن میں زندہ حضور کی رحمت پوری دنیا میں موجود ہے حضور نے مزہ بیانحمدہ ر میں ایک ایک رتے اللہ فات وہ خاتمہ فر حضور نے, مجھے، اللہ نے مجھ اول بھی بنایا آخر بھی بنایا جب کوئی نہیں تھا رب نے میری روح کو پیدا کیا جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی میری ربت کے چرچے ہوں گے میں اولر بھی, بھی ہوں اللہ کے پیغم نمبر اول بھی تھے اللہ کے بیگمبر آخر بھی تھے مجھے قصہ یاد آیا مول قاسم نوتری اللہ پہ کروڑا شاہ جہان پور تھا, مناظرہ ہوا مناظرہ تھا ہندو سے نوتری چلے مناظر کے لیے شاہ جہان پور میں پہنچے مباشے کے لیے ہندو آریہ پنڈت آئے مول کاسمتری سے کہا حضرت آپ بڑے ہیں آپ بزرگ ہیں آپ مناظر ہیں آپ سر تاج ہمارے آپ شیو لائیے آپ اپنے دلائل پہ لے تھے ہم دلائل بعد میں لیں گے نہیں نہیں نہیں دلائل تم پہ لے میں دلال آپ تو شیو لائے پہلے گفتگو کریں ہم بات میں کریں گے عجیب جملہ فرمایا پر میں چلو میں تمہاری مان لیتا ہوں کچھ تغیر کرتا ہوں تھوڑی سی بات میں کروں گا اس لیے کہ میں نے اس نبی کا جو اول بھی ہے آخر بھی ہے, ہے, ہے گفتگو کر لے پیغمبر قوم جب سٹیل پہ بات کرے گا وہ اوبل بھی ہوگی وہ آخر بھی ہوگی میری گفتگو کے بعد نہیں دے گا جو دلی تھی بات میں دے رہی ہے میں پہلے توڑ دوں گا میں نے موقع دیا تم دلان دو تو میری بات کو نہیں تینڈ ہندو سارے تھا اس نے کب ہو کے اللہ کی فتح کا اعلان کیا اور فرشتہ بولتا تکبیر میر ڈالے خط میں رحمان اللہ تعالیٰ جیت کے لے اس کو ضائع کر دے پہ حملہ شیتان کا کامیاب نہ ہوا کاسم نوتوی عمل کر گیا اب دوسرا حملہ کیا اس کے عمل کو برباد کر دو ہندو پنڈت آئے کہنے لگے مولانا ہماری اللہ اکبر ہندو پنڈت نے ایسی گیم کھیلی کہتے مولانا افسوس کیا مولانا اگر تم ہندو کے اندر ہوتے تو دلی کے چوک چوراہ پہ تمہارے بنا کے پوجا کی جاتی مسلمان تمہاری قدر نہیں کرتا مولانا میں ہندو ہوں تمہارے اندر قاسم ہوتا جو کوئی نہیں ایک جنے تم ان کے پت بنا کے پوچھتے ہو میرے محمد کی ختم کے سلے میں گلی گلی کاسم میں نوکری رہتے کس کس کے پت بنا کے مسلمان پوجے با? سر بک سر بول فضل خدا بن مستفا کو پسند میرے دوستوں میں نے یاس کیا مولانا قاسم نے رتوی تھا توازوں میں ساری بات کو ختم کر گیا اور میدان یہ بھی جیت گیا وہ بھی جیت گیا میرے دوستوں میں یاد کرنے لگو یہ حمد وہ جیتی اللہ کے نبیوں نے بیان کی میں نے زرکانی کا حوالہ کیا جاؤ اپنے گھروں میں جا کے قطب حدیث کو کھنگالو کہ ہمارے مناظر نے حوالے غلط تو نہیں دیے کہ بس غلط تو نہیں کی ہے ہم نے غلطیاں تو بیان نہیں کی جو غلطی نکلے پھر میرے بھی آپ نوٹ فرما دیں میں اپنی اسرح کر دوں گا میں اگلی بات کرنے لگا یہی اللہ کے پیغمبر تھے ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا اللہ کے نبی نے پڑھا آئے مسلم شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پہ اللہ حضرت یاد رکھنا یہ ابو سفیان اور میرا اوپر جا کے نصب ملتا ہے نصب کا خیال کرنا اللہ بکر کے سیکھ کر سیکھ لیا مجھے اجازت دے میں حضرت بابو میں دے. میں کا دوں. پر میں روب کو, کو, کو محمد محمد اللہ فی زاکل تروا سكنت بني يدي ان تروا تسي نقم من كم في كذا جبائن عينت مسدات جبائن عينت مسدات الاكتاف الاصل جمع تزيد زياد متمترات تلتهمهم بالخبر النساء بنار سبحنا تمنا وكان الشط من كشف الغطاء الا فاصبروا جزاب يعز الله فيه من يشعر فقال الله قد افسنت عبدا يقول الحق ليس بي خفاء فقال الله قد ارسلت جندا هم الامصار ارجتهم لقاء يلاق كل يوم من معدم كتاب میں رسلہ حسینا سن سل پیغمبر نے, کسیدہ پیغمبر, نے کسیدہ سنا پیغمبر نے بشارت دی ہے بن پیغمبر کے, صحابی ممشرا نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے حضرت جابر کہتے گزر رہے تھے پیغمبر نے فرمایا بن سرا شہید علامہ جو چاہتے پہ چلتا دیکھے میرے تلاح کو دیکھ اپنے ہاتھ میں کہنے لگے جانتے جانتے بتنہ بنو مالک قبیلے کرو آج میں پیغمبر کے دشمنوں ہو یہ مانوں گا جیسے خالصی اونٹ کمار سے دوڑا دیا جاتا ہے میں تمہیں ماروں گا اب حضرت نے کیا کیا پڑے نا نبی نے جنت کی دی میرے دوستوں میں ایک بات کر لگو یہ طلحہ تھے میں سے واپس آئے کتنے زخمی تھے ہاتھ چھلی ہو گیا پیغمبر کے دفاع میں ہاتھ بار آ گیا جب طلحہ آئے نا حضون نے میں حسان میرا جی یہ چاہتا ہے طلحہ کا استقبال کر میرا جی چاہتا ہے طلحہ کا اب حسان استقبال جو پڑھنا تھا وہ کیسے کرنا تھا کون نہیں جانتا حضرت اطلحہ آئے پیغمبر موجود تھے استقبال کرنے لگے حسان نے کہا آئے ہائے حسان نے جملہ کہا حضرت کیا نئے پہ حسان کہنے لگے لوگو تم نہیں جانتے بطل محمد بطل شیب آسا محمد الفیسات بس بکانہ امام سے اللہ محمد بکانا امام سے محمدہ محمد سمجھا سب سے زیادہ پیغمبر کے میلاد کو, کو کہ ابو بکر سے تو نہیں کہا نا لیکن حضرت ابو بکر تو پیغمبر کی منشا سمجھتے تھے نا ابو بکر سمجھے اللہ عنہ آج میرا نبی شیر سننا چاہتا ہے نبی الہدا حتی لکو رہے تھے محمد کا دفاع کر رہا تھا کہ صدیق نے کہا illa, wajabat, بکر بیٹھے، عمر کھڑے عمر میرا پیغمبر سننا چاہتے حضرت عمر تم نہیں جانتے ہما نبی پیغمبر کیسے مان شاعری مزاج برے لیویت برے لیویت کہنا چھوڑ دو ہر بات کو کہتےلویوں کا کام ہے, کہتے کا ہے نہیں نہیں میرے دوست عقیدہ شاعری وہ بھی کرتے یہ بھی کرتا ہے وہ شاعری کی آڑ میں بلا ہے کی کی بنیاد پہ پیغمبر کی کرتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک آدمی شاعری دھن پر کرتا ہے ایک آدمی شاعری ڈھول پہ کرتا ہے ایک تپلے کی تھال پہ کرتا ہے اور ایک آدمی پیغمبر کی اللہ کے ذکر کے ساتھ پیغمبر کی شاعری کرتا ہے میں کوئی فرق کام ہے پگڑی اتار دو یہ سکھو کا کام ہے فلاں کام چھوڑ دو فلاں کا, فلا فلا کا کام ہے نہیں میرے دوستوں یہ ان کا کام نہیں یہ ہمارا کام تھا ہم نے اپنے کام کو کیا اب ان کی محفلیں مات پڑ گئی مان پڑی کہ نہیں پڑی اور پڑھیں گی انشاءاللہ پڑھیں گی انشاءاللہ ہماری محفل حمدونات میں جو عقیدے صاف ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے میں اس اپنے کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کبھی محفل حمدونات میں منعقد کرانی ہونا تو بڑے شوق سے کراؤ لیکن محفل حمدولاد میں نظریاتی بیانات ساتھ ساتھ چلاؤ ساتھ ساتھ چلاؤ ساتھ ساتھ چلاؤ. سات سات چلاؤ. سات سات چلاؤ پھر تو یہ شاعری یہ نظر اور نصب جب ملتے ہیں پھر رنگینیاں کیسی آتی ہیں خیر میں آخری بات کہتے آپ یہ شاعری پیغمبر کو پسند تھی پیغمبر نے پسند کیا صحابہ کو میں آخر میں ایک شاعری کہنے لگوں ایک کسی پڑھنے کس کے بارے میں امامی ابو حنیفہ کے بارے میں اللہ اس کی قبر والا. عبداللہ کو بطور حجت ماننے والوں بن مبارک مبارک کو مانو عبداللہ بن مبارک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ جو نبالا تم یزید خیرہ وین تک بالصباب و یستفیہ اذا ما قال اهل الجول 14 اهل الیاما قال اهل الجول 14 کذا یقیس میقایسہ بلب فمن ذا تعلمون له نزلا کفانا متحمد مکانہ مصیبته لنا امر کبیرا و کان امر کبیرا کذا فی بعده علم کثیر رایت ابا حنیفہ دین یوتا و یطلب علم محمد و یوم اللہ اکبر حضرت حماد کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے امام حنیفہ کے بارے نبالت ابو حنیفہ کے بارے میں عجیب جملے کے سد کا مقابلے نے ایک عجیب ابوا کے جانے کے بعد کسی پڑھنے والا جن ہوگا پڑھنے والے ابو رفا انسان پڑھتے ابوا کی شان میں کسی انسان نہیں منا کا پڑھتے مقابلے میں ابو حنیفا کہتا دنیا کو تو نے روشن کر دیا بلا بلا تیری مثال مشرق من تیری مثال مغرب میں نہیں مثال شمال نہیں کہتے اپنے مذہب پر دلیل تھا جیسے من کے یخری کا ابو حنیفہ کو چھوڑ کے علم حاصل کرنے مان ابو بکر پہ طعن کرے ابو عوفہ پہ طنز کر کے علم اصل کرنے والے کی مثال تو ایسی ہے اللہ اکبر یہ کہنے والے کون تھے ملائکہ کہنے والے کون تھے جنات اور مثال کتنی عجیب دی ہے مجھے نہیں سمجھ اتی میں اس مثال کا ترجمہ کیسے کر دوں کہتے ہیں ابو نفاقو علم میں یقین حاصل تھا اور لوگوں کو شک علم تھا شک کی علم کو لینا اور یقینی کو چھوڑ دینا یہ ایسی ہے کہ جیسے आदमी پخانہ کرے اور اس تولیے سے ٹٹی صاف کرے جس سے کیا جاتا ہے نہیں سمجھے na, فرشتوں نے بڑی عجیب بات کی تھی کہتے فرشتہ کہ ابو حنیفہ کا علم یقینی تھا ابو حنیفہ کا علم یقینی تھا ابو نفا کے مخالف کا علم علم شکی ہے علم شکی کو لینا اور یقینی کو چھوڑنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان پخالنا کرے اور جس تولیے سے منہ صاف کرنا اور کرے. کیا مطلب؟ ابو حنیفہ کے علم کو چھوڑ کے ابو نفا کے تبرے کرنے ابونیفا کے علم پہ بہ کرنے ابو نفا کے علم پہ گالیاں دینی ان کی مثال کتنی گندی تھی یہ میں تو نہیں تھی مقابلے کہتے ایک اور بات کی تھی کہ میں نے ایک جملہ اور سنا فرشتے نے آواز دی آواز دے کر اس نے پڑے وہ کہتے لوگوں تم نہیں جانتے فکرو فلاح فکوم اللہ خلافا فکاحت چلے گی اب تم روتے رہو گے دنیا سے ابو جیسا فقیق ہو گے مانو فمن يحل ابو چلا گیا جو پوری رات کو عبادت سے بیدار کیا کرتا تھا میرے دوستوں میں نے چند حوالے دیے یہ بات بتانے کے لیے کہ حمد بیان کرنا یہ بھی دین ہے نعت بیان کرنا یہ بھی دین ہے اور اس حمد و نعت سے اپنے کیدے کی شاد کرنا یہ بھی دین ہے جو بندیوں میں آخری بات آپ سے گلوں اللہ نے چاہا ختم مٹ چاہیں گے جب تک کامت کا سورج تنونی ہوتا یہ دیوبندی زندہ رہے گا اللہ ان کو زندہ اور تابے تمام دوست تشریف رکھے کوئی دوستوں نے آپ کے لیے کچھ بندوبست کیا ہے میں آپ کا زیادہ وقت لیتا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بابا تم نے یہاں سونا ہے سفر میں نے کرنا ہے جلدی تو مجھے چاہیے میں نے کہی سفر کی مسافت آپ کو بتائی تو آپ نے یقین بھی نہیں کرنا آپ نے کہنا شاید سچ نہیں بولتا یہ کیسے سفر کر کے جمعے میں پہنچے گا آپ تھوڑی دیر توجہ کرو کروان جواب سوال غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے قط جائز نہیں ان سے رشتہ کرنا جائز ہے وضاحت فرمائے یہ بیدتی ہیں اور بریلویوں سے بڑے بدعتی ہیں لہذا ان سے اجتناب زیادہ ضروری ہے غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے قط جائز نہیں اگر پڑھ لی تو اس نماز کا کیا کریں اعادہ کریں نماز دوبارہ دہرائیں دو اللہ سے معافی مانگیں سوال یہ ہے کہ عالم کو برا بھلا کہنا یا بوز رکھنا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے عالم برحق ہو تو اسے بغض نہیں رکھنا چاہیے محبت کرنی چاہیے اور اگر بات عقیدہ کے مالک ہو تو اسے بغض رکھنا بھی ایمان ہے لولا کا خلقت الافلاک تلفلاق لولا کا کما خلق تو لبسمہ کیا یہ حدیثیں صحیح ہیں حدیث کے الفاظ اگر ثابت رہوں مگر معنی بالکل ٹھیک ہے آمد یا اللہ عوری صاحب ٹھیک ہے ہاں ان شاء اللہ علیہ ایک رسالے کی منظوری مل گئی یا طائفہ منصورہ کے نام سے بہت جلد وہ منظر عام پر آ جائے گا اس میں اصلاحی اعتقادی نظریاتی مضام پھر مشتمل ہوگا آپ حضرات سے گزارش ہے جب رسالہ آپ کے پاس ہے تو ضرور خریدیں اگر استاد منقر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخبر ہو اور تقریباً ہر سبق میں اپنے بادل قائد کی تبلیغ کرتا ہوں تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے اس کو سمجھانا چاہیے اگر بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم اس سے پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے اپنی سند حدیث میں بے دتی استاد کو ہرگز گیس داخل نہ کریں ذاکر نائک مجھے اگر یہ بیان کے شروع میں فرما دیتے تو میں ذاکر نائک پہ تفصیل بیان کرتا ہے تفصیلی میں ہر جگہ پہ اس کے بارے میں ذاکر نائک بدعت ہے ذاکر نائک وقت ضرورت شافی مالکی وغیرہ پہ مسائل لینا جائز ہے وہ وقت ضرورت لیکن ہمارے ملک میں شافی مسئل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہمارے یہاں وہ ضرورت نہیں کہ شافی اور مالکی کو بہانہ بنا کر غیر مقلدیت کے دروازے مت کھولو ڈاکٹر ذاکر نائک یہ غیر مقلد ہے گمراہ ہے اور پرلے درجے کا شیطان ہے اس نے امت میں فرقہ بریت کو بھیج پویا ہے بہت سارے مسائل ایسے غلط بیان کے اعل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ذاکر نائک یہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی تین طلاق نہیں ہزار طلاق بھی اکٹھی دے دے تو طلاق ایک ہوتی ہے اور یہ مذہب یا کا ہے یا راپسیوں کا ہے اس پر پندرہ محرم کو توسے میں ہمارا تفصیل تین گھنٹے کا مناظرہ ہوا ہم نے مناظرے میں دعویٰ یہ کیا تھا کہ تین طلاق کو ایک کہنا یہ شیعوں اور مرزیوں کا مذہب ہے عالم اسلام میں مسلمانوں کا کت ان مذہب نہیں ہے جو یہ مذہب اختیار کرتا ہے وہ شیعوں اور مرزیوں کا مسلام کرتا ہے اور بالکل ذاکر کا یہی مسئلہ ہے پردے کے بارے میں ذاکر نائک چہرے کے پردے کا قائل نہیں ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے ذاکر نائک امت کے جمہور مسائل سے ہٹا ہوا ہے میں نے عرض کی نا تفصیل میں عرض کرتا اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی سے میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے کہ غیر مقلد ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے اس کی جو کتابیں چھپی ہیں ہم نے ان کتابیں جمع کرنے شروع کر دی ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کتابوں کا مستقل ایک کتاب کی صورت میں جواب آئے گا یعنی سی بھی اس کی کٹھی کرنی شروع کر دی ہیں سی کا جواب اللہ نے چاہا تو سی ڈی میں آئے گا ویڈیو کیسٹ کے بنانے یا استعمال کرنے کا شرعی حکم کیا ہے برائے کرم مہربانی ہوگی یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی عمرہ کرنا چاہے تصویر کھچوانا حرام ہے لیکن مجبوری ہے بغیر تصویر کے عمرے پر وہ جانے نہیں دیتے میرے دوستو ہم نے جنگ لڑنی ہے کفرے لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری جنگ کو دنیا نہیں دیکھتی سوائے اس ایک ذریعے کہ افغانستان ملا دادلہ امریکی ذبح کرتا ہے اگر ویڈیو بنا کر امریکہ نہ بھیجیں تو بش کے خلاف احتجاج کون کرے گا اور اس صورت نہیں بچتی اگر ایسی صورت ہو پھر حکم اور ہے اور شوقیہ طور پہ ایسی چیزیں کرانا یہ قتم ٹھیک نہیں ہے شوق کی بات اور ہے مجبوری کی بات اور ہے مماتی امام کی بھی نماز ہو جاتی ہے یال سنت سے خارج ہے گمراہ ہے بیدتی ہے اس کے پیچھے نماز مکرو تحریمی اور واجب الدا ہے جو پڑھی ہیں اس کے ادا کریں پیغمبر صلی اللہ صلم کے لیے میت کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں حالانکہ قرآن بولتا ہے ان کا میتون یہ بات وہ کہتا ہے جو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے اللہ کے نبی اس دنیا میں چاہے اللہ نے فرمایا کا اس کا معنی یہ تھا اے نبی تمہارے اوپر موت آئے گی اور موت آ گئی جب آیت اتری اللہ کے نبی اس وقت بھی زندہ تھے اب آیت موجود ہے اور اب بھی زندہ ہے اب بھی زندہ تب بھی زندہ لیکن آیت اتری یہ بتانے کے لیے کہاں پر موت آئے گی اور ہم مانتے ہیں کہ موت آئی موت آتی کیسے ہے قرآن کہتا ہے کل نفسن ذائقہ الموت انسان موت کا مزہ چکھتا ہے چکھنے کا معنی ایک دیکھ کھانا نہیں ہوتا چکھنے کا معنی اور ہوتا ہے ہڑپ کرنے کا معنی اور ہوتا ہے تو موت چکھی جاتی ہے مستقل آتی نہیں ہے یہ دو باتیں الگ الگ ہیں الحمد رب العالمین وسلیہ السلام علی رسول و علیہ وساب اجمائی اے اللہ تمام بیماروں کو شفات آفرما مقروضوں کے قرض ادا فرما جائز حجات کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما اے اللہ باطل کے ٹکڑے ٹکڑے فرما مجاہدین کی مدد فرما اسیروں کو جیلوں سے رہائی عطا فرما آل حق کے ساتھ زندہ رکھ آل حق کے ساتھ موت شہادت کی دے آل حق کے ساتھ قیامت ہمارا حشر فرما وصل اللہ تعالی عسول خیر خلق